حسین واسطہ میں اب حسین حسین واسطہ میں اب فاطمہ تی تو اماں تم حسین میں ہوں حسین سن تو میں ہوں حسین بابچویوں سے ہو ہے سر دیا سے ہو خیالی کے کسی دیوی ہونا چاہیے مزہ کسی دیو گزرے تو ہم بہار گزرے تو ہم بیا کسل میں ہر نبی ٹھیک آپ کے سل میں ہر نبی ٹھیک کیا نشان کیا سے مت پیلی ہے سے مت پیلی ہے دن سے علی سے کی مطلب جو پوچھا مجھ سے جسے